با بٹھاون شرح حال و مقام اور دونوں کا فرق حال و مقام کے درمیان بہت زیادہ اشتباہ ہے یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں اور مشایخ کے اشارات بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں یہ شبہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ان دونوں الفاظ کا مفہوم فی نفس ہی بہت مشابہ ہے اور اس طرح ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں کہ ایک ہی چیز کو بعض لوگ حال سمجھ لیتے ہیں اور بعض اس کو مقام سمجھتے ہیں کیونکہ بظاہر دونوں یکساں نظر آتے ہیں اس لیے اس عمر کی ضرورت پیش آئی کہ ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا جائے ہر چند کے لفظن اور مانن دونوں میں فرق موجود ہے علا ان لفظ وعبیدت ان میں انما اگر ان کے لفظی ساخت پر غور کیا جائے بامانی پر تو یہ فرق ظاہر نہیں ظاہر ہو, ہو سکتا ہے کہ حال کو تو حال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے اور مقام اس وجہ سے مقام کہلاتا ہے کہ وہ ایک جگہ قائم ہے اور اس کو استقرار حاصل ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بذات خود حال ہوتی ہے وہ رفتہ رفتہ مقام میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بندے کے باطن میں محاسبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ صفات النفس کے غلبے سے دور ہو جاتا ہے اور پھر پیدا ہوتا ہے اور پھر زائل ہو جاتا ہے یعنی یہ جذبہ کبھی پیدا ہوتا ہے اور کبھی زائل ہو جاتا ہے اس طرح یہ بندہ حق محاسبے کے حال میں رہتا ہے اور اس کا یہ روحانی حال نفسانی صفات کے غلبے سے بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب توفیق خداوندی اس کے شامل حال ہو ہوتی ہے تو اس دم اس محاسبے کا حال تمام نفسانی صفات پر غالب آ جاتا ہے اور پھر نفس مغلوب ہو کر اس کا تابع بن جاتا ہے اور اس وقت یہ جذبہ محاسبہ اس کا وطن مستقر اور مقام بن جاتا ہے یعنی وہ محاسبے کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس سے قبل جب کہ حال بدل رہا تھا تو وہ محاسبے کے حال میں تھا محاسبہ و مراقبہ مقام محاسبہ پر پہنچنے کے بعد اس پر حالے مراقبہ طاری ہو جاتا ہے اب صورت یہ ہے کہ محاسبہ اس کا مقام ہے اور مراقبہ اس کا حال ہے بندے کے لہو و غفلت کے باعث مراقبہ کے حال میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے جبکہ اس سہو و غفلت کا کوہر ہٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے تو پھر یہ حال مراقبہ بھی مقام بن جاتا ہے. حالانکہ اس سے قبل وہ حال تھا اس نقطے کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ محاسبہ پر مراقبہ کے حال کی بدولت اس کو قرار نصیب ہوا اور مراقبہ کے مقام پر اس وقت قرار میسر آ سکتا ہے جبکہ مشاہدہ کا حال پاری ہو لہذا جب بندہ حق مشاہدہ عہدے کے حال میں داخل ہو جاتا ہے تو مراقبہ اس کا مقام بن جاتا ہے اب حال مشاہدہ بھی تبدیل ہونے لگا کبھی استطار یعنی پوشیدگی کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور کبھی تجلی کا ظہور ہوتا ہے یعنی مشاہدے کے حال میں تبدیلی ہو رہی ہے آخر وہ اس کا مقام بن جاتا ہے اور اس کا خورشید مشاہدہ کسوف استطار سے نکل آتا ہے یعنی وہی مشاہدہ جو مراقبہ کے مقام میں حال تھا اب مقام بن گیا یہ بات پیش نظر رہے کہ مقام مشاہدہ میں بھی مختلف اقوال ہوتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بندہ ترقی کرتا رہتا ہے کہ وہ تمام مشاہدہ سے ترقی کر کے عالم فنا میں پہنچ جائے پھر وہاں سے رہائی پا کر بقا کی طرف لوٹ آئے اور عین الیقین سے ترقی کر کے حق الیقین تک پہنچ جائے حقیقت حق القین حق القین بھی ایک جذبہ ہے جو نازل ہو کر پردہ قلب کو پاک کر دیتا ہے اور یہ مشاہدہ کی سب سے اعلیٰ نوعیت ہے یعنی اعلی فرا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحما انی اصل ایمانا کا ایمان قلبی الہی میں تجھ سے ایسے ایمان کا طالب ہوں جو میرے قلب میں پیوست ہو جائے شیخ سحل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کے دو جوف ہوتے ہیں ایک ان میں سے باطن ہے جس میں سما بسر ہے اور یہی قلب کا قلب یعنی مرکز ہے اور یہی نقطہ دل ہے اور دوسرے جوف یا خال میں قلب ظاہر ہے قلب ظاہر ہے اور اسی میں عقل ہے دل میں عقل کی مثال ایسی ہے جس طرح آنکھوں میں بینائی اور نظر وہ اس مخصوص جگہ پر ایک نور کی طرح پر ہے اور اس نور کی طرح جو مردمک یعنی مردمک کے چشم یعنی پتلی میں ہے جس طرح آنکھ سے نکلنے والی شعائیں ان چیزوں کو گھیر لیتی ہیں جن کا دیکھنا مقصود ہے اس طرح نظر عقل سے علوم کی جو شعائیں نکلتی ہیں وہ معلومات کا احاطہ کر لیتی ہیں یہ وہ حالت ہے جو قلب کے پردے کو چاک کر دیتی ہے اور اس کے مرکزی سیاہ نقطے تک پہنچ جاتی ہے اس کا نام حق الیقین ہے اور یہ سب سے عظیم عطیہ ہے اور سب سے اعلیٰ اور اشرف حال ہے اور معزز ترین کیفیت ہے اس حال کی نسبت مشاہدے سے ایسی ہے جو پختہ اینٹ کی مٹی سے ہوتی ہے کہ پہلے وہ تراب یعنی مٹی تھی پھر پانی ملانے سے وہ تین بنی اس کے بعد تین سے کچی اینٹ بنائی گئی اور پھر پکی اینٹ تیار ہوئی اپس مشاہدہ ہی اصل بنیاد ہے کہ تراب فنا ہو کر تین بنی اور پھر کچی اینٹ کی طرح بقا کا وجود ہوا اس کے بعد حق الیقین کی حالت ہے جو اس سلسلے میں آخری فرا ہے مقامات اور احوال چونکہ یہ حالت تمام احوال کی اصل اور ان کی بنیاد ہے اور اشرف الحوال ہے اور یہ حالت اقتصابی نہیں ہے صرف وہبی ہے یعنی خدا داد عطیہ ہے اس لیے بندہ حق کی ان تمام خدادات کیفیات کو احوال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں بندہ حق کی سعی کو کوئی دخل نہیں ہے اس لیے کیفیت حال کے نام سے کیفیت حال کے نام سے موسوم ہوگا گئی اور شیوخ کی زبانوں پر تو یہ بات چڑھی رہتی ہے اور وہ ہر وقت اس کو بیان کرتے ہیں کہ مقامات کوشش سے حاصل ہوتے ہیں اور احوال صرف اللہ کی دین ہے اور انہی کے ذریعے برکات کا نزول ہوتا ہے بس صحیح بات یہی ہے کہ احوال عطیات خداوندی ہیں اور اس تربیت پر نازل ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے تمام قصبی کیفیات ان خدا دات کیفیات سے گری ہوئی ہیں اور یہ خدا دات کیفیات قصبی کیفیات سے محیط ہیں چنانچہ احوال وجدانی کیفیات ہیں اور مقامات تک رسائی کے راستے میں فرق صرف یہ ہے کہ مقامات میں عمل اور سعی کا ظاہری دخل ہے اور باطن میں وہ مواحب ہیں اور احوال میں صورت یہ ہے کہ باطنی قصبی ہے اور ظاہر مواحب ہے یعنی مقامات کے برخلاف احوال مواحب الویہ سماویہ ہیں اور مقامات ان مواہب الویہ سماویہ کے راستے ہیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور قول ہے سلونی ان ترق السماوات فانی فنی بها من طرف العرد یعنی تم مجھ سے آسمانوں کے راستے دریافت کرو کیونکہ میں ان سے ایسا ہی واقف ہوں جیسے زمین کے راستوں سے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ سرشات کے معنی یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے آسمانوں کے راستے کو راستوں کو معلوم کرو میں نے ان کو زمین کے راستوں کے ذریعے شناخت کرنے کی مہارت حاصل کر لی ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اس قول میں آپ کی مراد راستوں سے مقامات اور احوال ہیں چنانچہ آسمانوں کے راستے زہد و توبہ کے مقامات ہیں ان راستوں پر چلنے والوں کا قلب آسمانی سماویہ ہو جاتا ہے اور یہ ایسے طریقے ہیں جن میں کچھ احوال ہیں اور کچھ برکات کے نزول کی منزلیں ہیں اور یہ احوال قلب سماویہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے اب ہم پھر حال کی سراحت کی طرف رجوع ہوتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ حال ذکر خفی نام ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں ہم نے عراق کے بعض مشائق سے یہ سنا ہے کہ حال وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو اور جو کام انسانی کوشش اور عمل سے ظہور میں آئے تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ کی طرف سے ہے بس اگر مرید پر کوئی خدادات بات کوئی وجدانی کیفیت تاری ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو وہ حال کے نام سے معصوم کرتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ حال ایک خدا داد عطیہ ہے خراسان کے بعض مشایخ احوال کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ الحوال الموارت العمال احوال اعمال کا ورثہ ہیں بعض لوگوں کا یہ قول بھی اس سلسلے میں مشہور ہے الحوال بروق احوال برق کی طرح ہیں یعنی بجلی کی طرح ہیں اگر وہ برقرار رہیں تو سمجھ لو کہ کلام نفسانی ہیں یعنی احوال نہیں ہیں مگر یہ قول قلیتاً درست نہیں ہوتا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ احوال نفس کے ساتھ نہیں مل سکتے جس طرح تیل پانی کے ساتھ نہیں مل سکتا اگر دونوں کو مل دیا جائے تو تیل الگ ہوگا اور پانی الگ اسی طرح احوال الگ رہتے ہیں اور نفسانی کلام الگ رہتا ہے بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ احوال ہمیشہ برقرار رہتے ہیں اگر وہ ہمیشہ برقرار رہنے والے نہ ہوں تو ان کو لوائے طوائے اور بوادر کہا جاتا ہے لیکن یہ خیال غلط ہے کیونکہ یہ کیفیت کیفیات یعنی لوائے طوال اور بوارد خود احوال نہیں ہیں بلکہ یہ مقدمات احوال ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقلی مشایخ کا اس عمر میں ایک بندۂ حق کے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے موجودہ مقام کے استحکام سے پہلے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جائے اختلاف ہے کچھ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ نادرست کہتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے مقام کے احکام کے استحکام سے قبل دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا مناسب نہیں ہے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے موجودہ مقام کو اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اس مقام سے اوپر کے مقام پر نہ پہنچ جائے اس لیے کہ جب وہ اوپر کے مقام پر پہنچ کر نیچے کے مقام پر نظر کرے گا تبھی اس کا پہلا مقام مستحکم ہو سکتا ہے بہر نو اس مسئلے پر اختلاف ہے اس کا حل مناسب طریقے سے یوں کیا جا سکتا ہے ایک شخص کو اس کے مقام میں ایک حال عطا ہوتا ہے جو اس کے مقام سے اعلیٰ اور بلند ہے جس پر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے اس حال کو پا کر اس کے موجودہ مقام کا معاملہ مستحکم ہو جاتا ہے لیکن یہ حق تعالی کا تصرف ہے اس میں بندے کی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا خواب وہ ترقی ایک مقام سے دوسرے مقام پر کرے یا نہ کرے وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ حق ان احوال کی بدولت ہی مقامات کی طرف ترقی کرتا ہے جو عطیائے خداوندی ہوتے ہیں اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں تدبیر تقدیر کا امتزاج ہوتا ہے یعنی قصب محبت کے ساتھ ملا ہوتا ہے بندۂ حق کو اس وقت اعلیٰ مقام سے کوئی حال اسی وقت نظر آتا ہے جب اس اعلی مقام کی طرف اس کی ترقی کا زمانہ قریب ہوتا ہے اس وقت ان بلند مقامات کی طرف اپنے زائد احوال کے ساتھ ترقی کرتا ہے یہ جو کچھ ہم نے کہا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مقامات اور احوال ایک دوسرے میں داخل ہیں یہاں تک کہ توبہ تک میں یہ صورت ہے فعلی میں زکرانا ہے تئ دداخل مقامات و احوالبہ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جس میں حال اور مقام موجود نہ ہو زہد میں بھی حال و مقام موجود ہے توکل میں بھی حال و مقام ہے اور رضا میں بھی حال و مقام ہے چنانچہ شیخ ابو عثمان الجبری نے فرمایا کہ چالیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ اللہ تعالی مجھے جس حال میں رکھے مجھے وہ ناپسند نہیں ہوتا شیخ کے اس قول میں رضا کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ حال کی شکل میں نمودار ہوئی اور پھر اس نے مقام کی شکل اختیار کر لی یعنی شیخ اب مقام رضا پر فائز تھے اسی طرح محبت میں بھی حال اور مقام پایا جاتا ہے توبہ کی بھی یہی صورت ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور آخر کار وہ توبہ کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں توبہ کا راستہ آزردگی اور پشیمانی سے ملتا ہے زجر کی حقیقت ایک بزرگ کا ارشاد ہے زجر قلب کی ایک ایسی حیجانی کیفیت کا نام ہے جس کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک اس کو غفلت سے متنبہ نہ کیا جائے اس تنبیح کے بعد وہ صحیح اور غلط بات کو سمجھ لیتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زجر قلب کی وہ روشنی ہے جس کے واسطے سے انسان اپنے ارادے کی غلطی کو پہچانتا ہے زجر مقدمہ توبہ میں تین صورتوں میں پایا جاتا ہے پہلا زجر علم کے طریقے سے دوسرا زجر عقل کے طریقے سے تیسرا زجر ایمان کے طریقے سے بہرحال ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہو اللہ تعالیٰ اس زجر کے ذریعے بندۂ حق کو توبہ کی توفیق دیتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات کا غلبہ حال توبہ کے آثار کو مٹا دیتا ہے تاآ زجر اس تقرار سے مقام نہ بن جائے یعنی جب زجر کو مقام کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو خواہشات نفسانی توبہ کے حال کو مٹانے پر قادر نہیں رہتیں یہی کچھ حال زہد کا ہے یہ جذبہ جب کسی پر مسلط ہوتا ہے تو دنیاوی مشاغل کے ترک میں وہ لذت محسوس کرتا ہے ان کو قبول کرنا اس کو ناپسند اور اس کی نظر میں قبیح معلوم ہوتا ہے لیکن بائیں ہما اس حال کے آثار تما اور لالچ جب بندۂ حق کو دنیا کی طرف رغبت دلاتے ہیں تو مٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ تائید ایز دی اس کے شامل حال ہو کر اس کا دارک کرتی ہے اور پھر مقام زہد پر اس کو استقرار میسر آ جاتا ہے حال توقل کی بھی یہی صورت ہے کہ توکل بندہ حق کے, قلب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا خٹ رہتا ہے یہاں تک وہ مستقلاً اس کو اختیار کر لیتا ہے یعنی توکل اس کا مقام بن جاتا ہے یہی حال رضا کا ہے جب بندہ حق رضا کی حالت پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اس وقت رضا اس کا مقام بن جاتی ہے یہاں ایک لطیف نقطہ قابل ذکر ہے کہ رضا اور توکل طبعی اور نفسانی خواہش کے باوجود اپنے مقام پر قائم رہتے ہیں لیکن رضا کا حال طبعی خواہش کے ساتھ باقی نہیں رہتا طبی خواہش حال رضا کو مٹا دیتی ہے اور محف کر دیتی ہے اس کی صورت اس کراہیت کی مانند ہے جسے راضی برضا طبیعت کے حکم سے پاتا ہے یعنی طبیعت امر پر راضی ہو گئی ہے اس لیے وہ اس کو بھی رضاء الہی سمجھتی ہے مگر م... مگر مقامی رضا میں پہنچ کر طبی تقاضوں کا علم پوشیدہ رہتا ہے تاہم علم کے ذریعے پوشیدہ طبی تقاضوں کا ظہور اس کو مقام رضا سے تو خارج نہیں کرتا لیکن حال رضا سے وہ ضرور خارج ہو جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ حال رضا میں طبی تقاضوں کا ظہور ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب حال خاص عطیہ فطرت حال خاص عطیہ فطرت بن جاتا ہے تو وہ طبی خواہشوں کو جلا دیتا ہے اور یہاں طبی خواہشوں اور تقاضوں کا وجود ثابت ہے اس لیے ہال رضا کو اس مقام پر مفقود تسلیم کرنا پڑے گا اس وضاحت پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص رضا میں صاحب مقام تو بن سکتا ہے لیکن صاحب حال نہیں بن سکتا کیوں کیا چیز مانے ہے حالانکہ مقام حالانکہ حال تو مقام کا پیش خیمہ ہے پہلے پہلے حال سے گزرتا ہوتا ہے پر مقام کی منزل آتی ہے البتہ مقام زیادہ پائیدار اور ثباط والا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مقام میں بندے کی سائی اور تدبیر کو دخل ہوتا ہے اس لیے اس میں طبی خواہش پیدا ہو جانے کا امکان اور احتمال رہتا ہے اس کے برعکس حال عطیائی قدر ہے. وہ طبعی آمیزش سے پاک اور ہے پس حال رضا اشرف ہے اور مقام رضا استوار و پائدار ہے مقامات کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں مقامات کے لیے زائد احوال لازمی اور ضروری ہیں سابقہ حال کے بغیر کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا بس بغیر سابقہ احوال کے مقامات نہیں پائے جا سکتے احوال میں بعض احوال مقام بن جاتے ہیں اور بعض مقام نہیں بن سکتے اور اس میں جو راز مزمر ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مقام میں سائی اور عمل کا اثر نمایاں ہوتا ہے اور محبت الہی اس میں پوشیدہ ہوتی ہے یعنی محبت الہی مقام کا وطن ہے اور سائی اور عمل اس کا جس ہے اور حال میں اس کے بالکل برعکس ہے یعنی سعی و عمل اس کا بطن ہے اور محبت خداوندی اس کا ظاہر وجود ہے چونکہ احوال میں فیض خداوندی کا غلبہ ہوتا ہے اور فیض خداوندی محدود و مقید نہیں ہے بس احوال اس طرح لا نہایت یعنی لا محدود بن جاتے ہیں اگرچہ اعلیٰ روحانی احوال کی لطافت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مقام بن جائے لیکن قدرت خداوندی محدود نہیں ہے اور اس کی محبت او عطایا بھی غیر متناہی ہیں اسی بنا پر کسی بزرگ نے یہ کہا تھا اگر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان خلیلی عطا ہو جائے تب بھی اس میں اس کے سوا کچھ اور طلب کروں گا کہ فیض خداوندی کی کوئی حد نہیں ہے یہ احوال جس کا ہم نے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ انبیاء علیہم السلام کے احوال ہیں جو اولیاء کرام کو عطا نہیں ہوتے لیکن اس میں ایک اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ بندہ حق ہمیشہ مزید روحانیت اور فیض کا طالب رہتا ہے وہ اپنی موجودہ حالت پر اکتفا اور کنات نہیں کر سکتا حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں کانات نہ کرنے اور مزید فیوز و برکات کے حضول حصول کی تاکید فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلو یوم لم ازد فی فلا فل لی فی سبھی حت اليوم اگر کسی دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو تو اس دن کی صبح میرے لیے مبارک نہیں ہوتی حضور صلى الله <سؤال> عليه وسلم إذ بارمي يدوا فرماتي اللهم ما قصر أنه رابي ودأ فيه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنتي من خير وعدته أهدا من عبادك أو خير أنت معتيه أهدا من خلقك فأنا أرغب إليك <سؤال> وأسألك إياها بارے علاحہ جس کام میں میرے رائے میری رائے کو کوتاہی کرے اور میرے عمل میں ضعف پیدا ہو اور میری نیت اور میری آرزو اس تک نہ پہنچ سکے تاہم اگر تو نے اس کے دینے کا وعدہ کیا ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو دینے والا ہو تو میں بھی اس کی طرف رغبت کرتا ہوں اور تجھ سے اسی کا طلبگار او خواہاں ہوں بس اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ موا الہی اور اس کے فیوز غیر محدود و لا متناہی ہیں اور روحانی احوال بھی فیوز ہیں اور ان کا ان کلمات الہی سے تعلق ہے جو ختم نہیں ہو سکتے خواہ قطرات سمندر ختم ہو جائیں اور ریک کے ذروں کی گنتی ختم ہو جائے لیکن ان کلمات کا شمار ختم نہیں ہو سکتا و من الموعتی